حضرت سید شہید رحمۃ اللہ علیہ اگلی بات پڑھنے سے پہلے کچھ مختصر تذکرہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی کا بچپن سے ولایت کے عظیم مقام پر فائز ہونے والے اور جوانی ہی میں مجدد اور کتب کا مقام پانے والے حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ سبحان اللہ کیا شان تھی اور کیا مقام مختصر سی زندگی مگر ایسی بھرپور کے صدیوں عمر پانے والے بھی اس کے لیے ترسیں حضرت سید صاحب شہید رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت و سوانح پر اب تک ہزاروں صفحات لکھے جا چکے ہیں امت کے کئی مقبول اہل علم اہل قلم نے اپنی زندگیاں حضرت سید صاحب کے حالات سمجھنے اور لکھنے کے لیے وقف کر دی اور یہ مبارک سلسلہ تاحال جاری ہے حضرت سید صاحب شہید رحمۃ اللہ علیہ سن بارہ سو ایک ہجری بمطابق سترہ سو چھیاسی عیسوی رائے بریلی میں پیدا ہوئے اور بارہ سو چھیالیس ہجری بمطابق اٹھارہ سو اکتیس عیسوی بالا کوٹ میں شہید ہوئے یعنی صرف پینتالیس سال کی عمر مگر کارنامے دیکھیں تو ایک ایک دن اشروں پر بھاری ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو برے صغیر میں آیا جہاد فیصب اللہ کے لیے منتخب فرمایا آپ کو بے شمار عبقری صفات عطا فرمائیں اور آپ سے جہاد کا ایسا کام لیا جو انشاءاللہ اللہ تا قیامت جاری رہے گا جہاد کی اصل محنت کے ساتھ ساتھ آپ نے احیاء حج کا بھی بیڑا اٹھایا اس وقت جب کہ ہندوستان میں سفر حج کی منسوخی کے فتو چل رہے تھے آپ اپنے چار سو کرام اور اہل خانہ کے ساتھ بالکل خالی ہاتھ حج کے لیے نکل کھڑے ہوئے رائے بریلی سے مکہ مکرمہ تک کا یہ سفر آپ نے دس مہینے میں طے فرمایا کلکتہ پہنچنے تک آپ کے رفقائے حج کی تعداد ساڑھے سات سو ہو گئی راستے میں ہزاروں افراد آپ کے روحانی اور علمی فیض سے مستفیض ہوئے اور ہزاروں مسلمانوں نے آپ سے بیعت کا شرف حاصل کیا حج کے تمام انتظامات اللہ تعالیٰ کے فضل سے برابر ہوتے چلے گئے اور آپ نے سن بارہ سو سینتیس ہجری بمطابق اٹھارہ سو بائیس عیسوی والے سال حج بیت اللہ کا شرف پایا گھر سے نکلنے سے لے کر واپس گھر آنے تک کا یہ سفر دو سال دس مہینے میں طے ہوا اور اس دوران ہر راستے اور ہر منزل پر آپ کا فیض عام جاری و ساری رہا حج سے واپسی کے بعد آپ ہماتن جہاد فی صبیر اللہ کی تیاری میں مشغول ہو گئے بڑے بڑے اہل علم اور صاحب تاثیر اللہ والے بزرگ اس عظیم تجدیدی محنت میں آپ کے ہم قدم تھے بہت ہی عجیب داستان ہے بس ایمان تھا اور ایمان کی بہاریں جہاد تھا اور جہاد کے انوارات سن بارہ سو اکتالیس ہجری کے مطابق اٹھارہ سو چھبیس عیسوی آپ نے ہجرت و جہاد کا یہ طویل اور ایمان افروز سفر شروع فرمایا جو بالآخر چوبیس ذو سن بارہ سو ہجری بمطابق چھ مئی اٹھارہ سو اکتیس عیسوی کوٹ میں مکمل ہوا حج بیت اللہ کے موقع پر ایک مرتبہ طواف میں خیال آیا کہ اہل و عیال ساتھ ہیں اب ہندوستان کیوں واپس جاؤں جو دارالحرب ہے بہتر ہے حرم پاک ہی میں بیٹھا رہوں لیکن غیب سے اشارہ ہوا کہ تم یہاں بیٹھے رہو گے تو ہم اپنا کام کسی دوسرے سے لیں گے اس پر واپسی کا ارادہ پختہ ہو گیا اپنا کام یعنی جہاد فی صبیر اللہ حضرت سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو بچپن سے اسی کام کی فکر اور تڑپ دل میں لیے ہوئے تھے اور پھر جوں جوں آپ کا روحانی مقام بلند ہوتا چلا گیا اسی قدر جہاد کے ساتھ آپ کی محبت بڑھتی چلی گئی بس حرم شریف کے انوارات کی لذت میں تھوڑی دیر کے لیے سفر جہاد مؤخر کرنے کا ارادہ دل میں آیا تو فورن تمبی ہو گئی اور آپ حج کے بعد واپس روانہ ہو گئے